اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا جٹلایا وہ عذاب میں لادے ڈال دیے جائیں گے